بارک اللہ فیقم اللہ خیر ابھی ہم آتے ہیں اپنے درست کی طرف کچھ <تصفح> یاد ہے آپ کو کہ ہم نے صاحب کا درست میں کیا کچھ لیا تھا ہاں جی مولف کا مقدمہ لیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات ہے اس مقدمے میں کیا لیا تھا مقدمہ تو کافی تقریباً سات آٹھ صفحے پر مشتمل تھا اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی آپ نے کیا حاصل کیا اس سے ہاں <تصح> <آجی؟ tops> نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا کہ ان کا خود جو جائزہ ہے لوگوں کے لحاظ سے لوگوں کے خود انہوں نے جو جائزہ لیا لوگوں کا وہ کیا تھا <تصف> کہ لوگ مختلف معاملات میں مختلف انداز سے افراد و تفرید کا شکار ہیں اچھا ہم ہاں پوچھنا چاہیں گے افرات و تفرید کا معنی کیا بیٹا افراد و تفرید افراد کیا ہوتا ہے تفرید کیا ہوتی ہے, ہے؟ کسی میں بہت زیادہ بڑھ جانا افراد اور تفرید اس میں بہت زیادہ سستی کاہلی اور لاپرواہی کرنا ماشاء اللہ وارکلہ فک جی تو یہ کہنا تھا کہ افراد و تفرید کا شکار ہے پھر انہوں نے مختلف یعنی کہ مثالیں دے دے کر اس چیز کو واضح کیا کہ کس طرح سے ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں کہ کسی عبادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے بھی نماز کے اوپر بڑی پابندی ہے لیکن صدقہ اخراج زکات دینے میں آدمی کمزور ہے زکوٰۃ پوری نہیں دے رہا سمجھے نا دوسرا صدقہ خیرات بہت دیتا ہے لیکن نماز میں اس کی سستی کتاہی ہے چیٹی کا اس کے بہت پرام ہے اسی طرح بعض لوگ جو عبادت میں دین میں جس کو دین کا نام دیتے ہیں جو نماز روز عبادت کے حد تک ہے اس کا اس پر ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں طرح بندوں کے حقوق کے حوالے سے بھی افراد و تفرید یہ کسی ایک کے حق کے اوپر بہت توجہ ہے اور دوسروں کے حق کو ضائع کیا جاتا ہے تو مختلف انداز سے جو لوگ اس یعنی کہ اس کوتا کا شکار ہیں تو اس کتاب کا جو ہم پڑھنے پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان تمام حقوق کو جانیں اور ہر حق کو اس کی اہمیت دے اور عدل کا معنی بھی یہی ہے عدل کا معنی کیا ہے عدل کا معنی کیا آپ بتا سکتے ہیں محلی ہاں جی, جی عدل کا معنی انصاف اچھا انصاف کا مانا ہاں جی اربی میں کہتے ہیں عدل کا معنی مزوشی فیمو ہی یا فی حل کہ ہر چیز کو اس کی جگہ دینا ٹوپی کی جگہ کیا ہے سر, سر ہے چاہے وہ اٹھانے کی ہو سمجھے نا اور جوتے کی جگہ پاؤ. پاؤں ہے چاہے وہ ہزار دینار کا ہو سمجھے نا اب یہ نہیں کہ جوتا ہزار دینار کا ہے اس کو پاؤں میں کیسے پہنوں اتنی قیمتی چیز تو سر پہ رکھنی چاہیے کیا خیال ہے تو عدل کا معنی ہر چیز کو اس کی جگہ دینا جس کی جو جگہ ہے چاہے وہ چیز کیسی بھی کو نہیں سمجھے نا تو یہ عدل ہے ماں چاہے بوڑھی ہو گئی ہے باپ چاہے بوڑا ہو کے اس کے عقل جو ہے وہ چل گئی ہے اور باتیں ادھر ادھر کی کرنے لگ گیا ہے تب بھی وہ باپ ہی ہے سمجھے نا اس کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر قائم ہے اور چاہے وہ کمزوریاں اس کی ذہنی کمزوری ہے جسمانی کمزوری ہے باتیں اس کی الٹی سیدھی ہیں بچوں جیسی لیکن وہ بچہ نہیں بلکہ وہ باپ ہے سمجھے نا بیٹا بیٹا ہی ہے چاہے وہ کتنا بھی پڑھ لکھ کر کتنی بڑی ڈگری حاصل کیوں نہ کر گیا ہو ہمارے ہاں یہاں پر بھی افراد و تفرید کیا ہے کہ بیٹا جب بڑی کو ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو ماں باپ بھی اس کے سامنے پھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کسی کی حماقت کی دلیل ہے بیٹے کی اس کے ظلم کی دلیل ہے کہنے کا مقصد تو ہر ایک کو اس کا مقام دینا اس کی حیثیت دینا جو اللہ نے اس کو دی ہے یہ ہے جو عدل ہے تو مصنف مسلم کا جو مقدمہ تھا اس کا سارا دار و مدار اس چیز پر تھا تقریبا اور بھی کوئی چیز سی اس میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ہم اپنی عملی تربیت میں اس کو لائیے یعنی کہ صرف یہاں پر سنا اور چل دیے اور بھی کوئی چیز ہے اس میں <coughs> اور میں نے کہا تھا کوشش کیا کریں آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل موجود ہیں ویسے تو کتابیں میں اگر آپ چاہتے ہیں تو پاکستان سے ہمیں پڑے گی تو ہم اس کو لانے کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں تو لیکن پی ڈی ایف فائل آپ کے پاس موجود ہے اور جو چاہے ساتھی اس کو پرنٹ بھی کر سکتا ہے تو ہم اس چیز جو چیزیں یہاں پر پڑھتے ہیں ان کو کم از کم دہرا لیے کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ معلومات کے لحاظ سے اور تربیت کے حوالے سے بہت اہم چیزیں ہیں بہت مفید چیزیں ہیں جی ہاں درخل آگے چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جی ہم آج جو ہے پڑھیں گے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق صفحہ نمبر پی ڈی ایف میں تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ پی ڈی ایف ہاں لیکن کتاب کا جو پرنٹ ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر تھرٹی سیون ہے ہاں تھرٹی فائیو فائیو تھرٹی فائیو مثالی مسلمان مرد کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور یہاں پر مرد اور دونوں تقریباً اس میں معلومات برابر ہیں اس لیے ہم مرد کا پڑھیں گے اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں آنے والے بعض چیزوں کے اندر خواتین کے معاملات میں کچھ الگ چیزیں ہیں مردوں کے حوالے سے کچھ الگ چیزیں ہیں ہم دونوں کو پڑھیں گے لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے یعنی کہ مرد اور عورت کے تعلق میں کوئی خاص ایسے بنیادی فرق نہیں ہیں۔ جی ہاں اللہ الرحمن الرحیم مثالی مسلمان مرد کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ رب تعالی کی خوشنودی اور عضا مندی پر مبنی اعمال کے ذریعے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط و مستحکم بنائے مسلمان کا تعلق اپنے رب کریم سے جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر وہ اس فانی چند روزہ زندگی میں کامیاب و کامران اور معزز و محترم ہوگا اور آخرت میں دائمی فلاح و نجات پائے گا دنیاوی زندگی میں اس کو اطمینان قلب کی دولت حاصل ہوگی اگر صرف اللہ تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر دنیا سے ٹکرانے کی بنا پر اہل دنیا سے دشمنی مول لینے کی بنا پر مصیبتوں مشکلات اور آفات و بلیات کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے ہوں بلیات آفات و بلیات کے پہاڑ بلائیں بلائیں کہ پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے ہوں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہوگا اور اس کا دل و دماغ پرسکون اور مطمئن ہوگا اس لیے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا چونکہ دین و دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ سے مضبوط و مستحکم تعلق کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے اب ہم ان امور کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کو اپنا کر ایک مسلمان اپنے تعلق کو اپنے خالق و مالک سے مضبوط بناتا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے تھوڑا اس موضوع کے اس کا اتعارف کروایا ہے آپ کو کہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیوں ہونا چاہیے کہ جس کا انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق مضبوط ہونے کے لیے ایمان ہے توحید ہے وہ ساری چیزیں جس کا آگے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی دنیا میں کامیابی اسی چیز کے ساتھ ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اگر تعلق نہیں بھی ہوتا ہم کافروں کو دیکھتے ہیں بڑے کامیاب ہیں حالانکہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تو کیا ویسے اللہ کے منکر بھی ہے کیا جیسے کیا جواب ہوگا جی یہاں پر بات یہ ہو رہی نا کہ جس قدر اس کا تعلق مضبوط ہوگا اس پانی چند روزہ زندگی میں کامیاب بظاہر نظر آتی ہے وہ زندگی میں کامیاب کی بات کر رہے ہیں دنیا میں آخر کی کامیابی کی بات نہیں ابھی آئی بظاہر، بظاہر ہاں وہ کامیابی صرف بظاہر ہے وہ کامیابی ہم کو جو نظر آتی ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کی ریل پیل کے لحاظ سے دنیا کی فراوانیاں ہیں یہ چیزیں صرف ظاہری ہیں حقیقت جو دل کا سکون ہے دنیا کے وسائل حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ مال ہو گھر اچھا ہو ساری چیزیں تاکہ زندگی آسان ہو آدمی تاکہ دل کا سکون اس کو حاصل ہو اور خوشی کی زندگی گزار سکے تو کیا واقعی وہ خوشی کی زندگی میں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ خوشی کی زندگی میں ہے دھوکے میں ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ خوشی کی زندگی میں ہے تو بہت بڑے دھوکے میں ہیں میں آج ہی بعض بی بی سی کی خبروں میں ہی خبر پڑ رہا تھا کہ ایک ایسا آلہ نکالا گیا ہے کہ جس نے خودکشی کرنی ہو اس میں وہ اپنے آپ کو بند کر کے تو اس کے اوپر بھی ہوشی تاری ہو جائے گی اور چند منٹ کے اندر وہ ختم ہو جائے گا اور یہ مشین یا آلہ جو ہے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے پاس ہوا ہے سمجھا نا یعنی کہ کسی نے بس جات کر کے لوگوں کو دے دیا چھپے سے گورنمنٹ نے باقاعدہ پاس کیا ہے کس لیے کہ جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں خود اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہوں تاکہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کریں اور ساتھ اس ملک کی صرف ایک ملک کی رپورٹ دی ہوئی تھی اس ایک سال میں کتنے ہزار لوگوں نے خودکشی کی ہے یورپ کے ملک کی بات ہو رہی کہ جن ملکوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہی ترقی یافتہ ہیں بڑی دنیا کی ریل پھیل ہے اور بڑی مزے کی زندگی وہاں پر ایک آدمی جب اپنی زندگی سے ہی تنگ آیا ہوا ہے اور تنگ آ کے اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے کس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کس جہنم میں ہے اس دنیا کے اندر ہی آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے اس کافر نے اس دنیا کے اندر ہی کس جہنم میں ہے اور صرف بات عام لوگوں کی نہیں بلکہ بعض اوقات آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ دنیا کا فلاں جو بہت بڑا مالدار تھا جس کا نام پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر آتا تھا دنیا میں اپنے مال کے لحاظ سے اس نے خودکشی کی ہے ایسے بھی چیزیں موجود ہیں تو اگر یہ یہ چیزیں کسی بات کی دلیل ہیں تو کس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف ان کی ریل پیل ان کے مزے ان کی ساری چیزیں ہمیں جو اوپر سے دیکھنے کو نظر آتی ہیں اندرونی طور پر دلی طور پر کس جہنم میں ہے وہ کس عذاب میں ہے اس دنیا کے اندر ہی ہاں وہ لوگ وہی وہ جانتے ہیں ان کا رب جانتا ہے اور اس لیے حکومتیں بھی اب باقاعدہ اس طرح کی مشینیں ایجاد کر کے لوگوں کو دے رہی ہیں کہ اپنے آپ کو مارنا ہو تو اس طریقے سے مارو اپنے آپ کو اس طریقے سے, سے قتل کرو اور جب کہ اس کے مد مقابل اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا اجازت دینا تو دور کی بات بلکہ ان سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا کہ جس کی بخشش معافی نہیں ہے الگ بات ہے کہ اور اپنے فضل سے معاف کر دے لیکن احادیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو خود کو قتل کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے کہ جہنم کے اندر یعنی کہ وہ جہنم سے بچے گا پہلی بات تو جہنم میں جائے گا اور جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا مارا ہے ہمیشہ کے لیے اس سے اس کو جہنم کے اندر آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی عذاب ہوتا رہے گا اور اسی لیے آپ دیکھو گے مسلمان ملکوں کے اندر فقر و فاقہ ہے غربت ہوگی حالات حالات تنگ دست ہوں ساری ساری چیزیں ہوں گی وہ جو ریل پیل وہاں نظر آتی وہ نہیں ہوگی لیکن پھر بھی کوئی اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بہت شاد و نادر حالت میں اور وہ بھی وہ لوگ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں دیندار دار آدمی اور واقعی دین کو سمجھنے والا آدمی آپ کبھی نہیں دیکھو کہ اس نے اپنے آپ کو خود کو قتل کیا ہے تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے بھی اللہ سے تعلق کے بغیر بھی انسان دنیا کے اندر بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو یہ اس کا اس کی خام خیالی ہے اس کی غلط فہمی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں کامیابی کیوں ہے یہ اگر آپ سے سوال کیا جائے اللہ کے ساتھ تعلق میں کامیابی دنیا کی کامیابی کیوں ہے آخر کی تو ہے وہ ہے دنیا کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں دیکھیے بھی آپ فرض کر کوئی بھی کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے سوچ فکر دینا کرنے کی توفیق دینا اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے لیے موقع مہیا کرنا مسائل آپ کو ملنا یہ سارا کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے نا اللہ کی تقدیر سے ہے یعنی فرد کریں فرد کریں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس ایک علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہ ہوتا تو ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیقی نہ ہوتی کوشش بھی کرتے تب بھی رکاوٹیں تھیں اور رکاوٹیں ہمارے سامنے رہی ہیں کہ سال تک آپ کے سامنے ہیں کہ کوشش بھی تھی تمنا بھی تھی کہ ہم یہ اپنے پروگرام جاری رکھیں لیکن نہیں اللہ کی تقدیر سے رکاوٹیں پیدا ہوئی ہم نب جمع ہو سکے ہاں بعض اوقات آدمی بیٹھ بھی جاتا ہے آ بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے اللہ کی توفیق پھر بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی بیٹھ کے سنتا ہے لیکن سن کر ایک کان سے ڈالا دوسرے سے نکال دیا کچھ پتا نہیں میں نے کیا حاصل کیا کچھ حاصل ہو پاتا ہی نہیں ایسی بھی لوگ ہیں اس لیے ہمیں چاہیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنا ٹائم بھی نکالے یہاں پر آ کے بیٹھے بھی اور پھر بھی کو فائدہ نہ ہو اور پھر یہ بھی کہ بعض بیٹھے ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن کوئی دل کے اندر ایسا پہلے سے کوئی ایسا بل پیچ ہے کہ جس وجہ سے اس نے ہر چیز کو اپنے اسی انداز سے لینا ہے جو اس کی مزاج کے مطابق اس نے قبول کرنا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق قبول نہیں کرنا سمجھے نا بڑے بڑے آپ ملیں گے اہل علم ان سے پہلے یہ بڑے علم والے تھے لیکن دل ٹیڑے ہے دلوں میں ٹیڑھ پن تھا حق باتوں کو سننے جاننے کے باوجود بھی ان پر عمل کی توفیق نہیں تھی شام کے علاقوں سے اٹھ کر مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے کس لیے ہمیں بتایا تھا سیرت نے کہ بات درستوں میں ذکر کیا ہے کہ آپ سلسل کے انتظار میں کہ آخری نبی یہاں پر ہوگا لیکن جب آپ سلسل آئے تو سب سے بڑے دشمن ہو تھے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ساری توفیقیں کس کی طرف سے ملتی ہیں اللہ کی طرف سے تو دنیا کے بھی کسی کام کے لیے اس کے لیے موقع مہیا ہونا اس کے لیے وسائل ملنا اس کے لیے آپ کے لیے توفیق ملنا آپ کو اس کی سوچ فکر حاصل ہونا یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے تو اللہ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی کامیابیاں دنیا کے کاموں کے اندر بھی دین سے پہلے جی ہاں اور پھر یہ بھی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے چیلنج اس کو قبول کرنا ان سے ٹکرانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے دنیا کے بڑے بڑے خطرات اور دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کسی رت آپ کے سامنے ہیں مکہ میں اکیلے اٹھتے ہیں پوری دنیا کفر ہے اور پوری دنیا میں جہالتیں شرک پھیلا ہوا ہے اکیلے اٹھتے ہیں پتا ہے کہ میری اس دعوت کا میری اس بات کا انجام کیا ہوگا پتا بھی تھا اور آپ کو بتایا بھی گیا تھا کس نے بتایا تھا یاد کریے تھا سیرت کا درس بن نوفل نے ہمیں چند سے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا بن نوفل کا جب آپ کا پہلے وہی آتی ہے تو آپ اس کو جا کر بتاتے ہیں اپنا تو اس نے کہا تھا کہ جو آپ لے کر آئے تھے لے لے کر آئے ہو جو بھی نبی یہ دعوت لے کر آیا ہو اس کی دشمنی کی گئی ہے تو آپ کو پتہ بھی تھا دشمنی کی جائے گی لیکن پھر بھی اللہ پر اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کفر کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور صرف آپ نہیں آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا بھی ہی حال تھا آپ کے فوت ہونے کے بعد لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے ارب کے بہت سے لوگوں نے دین سے انکار کر دیا تو بکر صدیق صاحبہ نے مشورہ بھی دیا کہ اتنے بڑے اتنے سے کیسے ٹکرا ہو گے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مدینہ میں کتے ہماری ٹانگ اور ہماری بلکہ محات المنین کی بھی اگر ان کی ٹانگیں بھی نوچیں تب بھی میں یہ لشکر جو آپ نے روانہ کیا اس کو روکوں گا نہیں اور ان کے ساتھ ٹکراؤں گا اور ٹکرائے کہنے کا مقصد یہ چیز کہاں سے انسان کو پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں یہ جرت کہاں سے آتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق سے پتہ ہے کہ میرے, میرے ساتھ وہ رب ہے ان میں ربی سیاح ددین موسٰ اسلام سمندر پر کھڑے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہے سمندر پیچھے فراؤن اپنی فوج لے کر آ چکا ہے بنی سیل کہنے کہن لگے پکڑے کے مارے گئے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن جس کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے کیا فرمایا ان میں رب بھی سیاح میرے ساتھ وہ رب ہے جو یہاں بھی رستہ دکھائے گا یہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا اس کا فائدہ دل مطمئن ہے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کس طرح کا کوئی پریشر نہیں کوئی ڈپریشن نہیں کہ کیا ہوگا پتہ ہے میرے ساتھ رب ہے اس نے وہ رستے نکالنا اس کا کام میرا کام نہیں ہے اور نکالے تو یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا فائدہ مسلمان بیدار قلب اور روشن بصیرت کا حامل ہوتا ہے کیا مطلب اس کا بیدار قلب قلب تو جانتے ہیں نا بیدار کے مانی جاگتا ہوا دل تو دل کیا سوئے بھی ہوتے بہت سے دل سوئے ہوتے غافل پرواہی نہیں پتہ ہی نہیں دن رات بلکہ سال ہاں سال گزر رہے ہیں زندگی کے پرواہی نہیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا کسی آیا تھا میرا مقصد کیا ہے غفلت میں پتہ نہیں آگے میرے آگے قیامت کے مراحل آگے کتنے خطرناک مراحل آ رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ایک طرح سے حساب ہوں فیغفلتی اور یہ کہنے کا مقصد کہ بیدار قلب کے دل جاگتا ہو اور دل جاگنے کا مان آگے پڑھیں گے ہم کیسے کیسے دل جاگتا ہے yeah. شیخ روشن بصیرت روشن, <تصفح> روشن تو جانتے ہیں ویسے لیکن بصیرت کیا ہوتا ہے <تصفح> ایک ہوتا ہے بصارت اور ایک ہوتا ہے بصیرت دونوں میں کیا فرق ہے بصارت آنکھوں کا دیکھنا آنکھوں کی نظر آپ کی ہاں یہ ممکن ہے بڑی تیز ہو یا بالکل ہی نہ سرے سے اوقات اندھا ہے آدمی نہ ہے اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کس کا ہے بصیرت کا بصیرت کہاں ہوتی ہے بصیرت ہے دل سے دل کا دیکھنا ایک آنکھوں کا دیکھنا وہ ہے بصارت اور ایک دل کا دیکھنا وہ کیا ہے بصیرت. بصیرت تو دل بھی دیکھتا ہے کیا جی ہاں دل بھی دیکھتا ہے اور سدور اللہ ماتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں تو دل جب اندھا ہو جاتا ہے نا ہاں تو یہ ہے انسان کی سب سے بڑی اس کی بربادی تو روشن بصیرت یعنی اس کا دل جو ہے روشن ہو اور روشنی کے ساتھ علم کی وہی کی روشنی کے ساتھ اس کو ہر چیز کو دیکھتا سمجھتا ہو جی اسلام سب سے پہلے ایک مسلمان سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس سے اپنا تعلق مضبوط کرے ہمیشہ اس کے ذکر میں مشغول رہے اور اس پر توکل کرے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مدد کا طالب رہے اور اپنے دل کی گہرائی سے یہ احساس رکھے کہ خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرے اور کیسے ہی وسائل اور اسباب اختیار کرے مگر وہ ہمیشہ اللہ تعالی کی قوت و نصرت اور تائید کا محتاج ہے جی ہاں اللہ کے ساتھ تعلق کیمپ کرنا سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا کیونکہ ایمان کے بغیر کچھ بھی انسان کرتا ہو کچھ فائدہ نہیں اللہ پر ایمان توحید جس کا آگے ذکر آئے گا مزید اس کے بغیر انسان دنیا میں کتنا بھی اونچا کیوں نہ چلا جائے کچھ بھی کیوں حاصل کر لے اس کی ہر چیز بیکار ہے اس لیے اللہ پر ایمان اور اس ایمان سے پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور ذکر سے مراد کیا ہے اگلے پیراگراف میں ہم پڑھیں گے کہ ذکر کیا چیز ہے وہ ذکر کس چیز کا ہے وہ ذکر اللہ کی تسبیحات بھی ہیں لیکن یہ ذکر اور بھی ہے اس پر توقل اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مدد کا طالب رہے کیا مانا اس کا اللہ سے مدد مانگے لیکن اسباب اختیار کر کے مثلا مطلب کیا مانا اس کا, جو جو کا ہاں جی آپ نے جو کام کرنا ہے اس کام کرنے کے لیے اللہ نے جو وسائل رکھے ہیں جو اس کا ایک فطری طریقہ رکھا ہے ہاں وہ اسباب لو اور پھر اللہ سے مدد مانگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مدینہ سے ساتھیوں کو نکالا اور بدر کے میدان میں لائے لا کر کافروں کے سامنے کھڑا کر دیا سفید بنا دی اب دعا کر رہے ہیں اب آپ دعا کر رہے ہیں چاہتے تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے نبی میں دعا کر سکتے تھے کیا خیال ہے لیکن یہ کیا ہے یہ اسباب ہیں اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ واقعی ہی جو مانگ رہے ہیں اس پر یہ سچے ہیں مدد جو طلب کر رہے ہیں مجھ سے اس مدد کے حقدار ہیں اس لیے کہ دشمن کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں میدان سجا دیا ہے تو یہ ہے اسباب کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے سمجھے نا ورنہ مدینہ میں بیٹھ کر مصنبی میں دعا کی جا سکتی تھی ہمارے بہت سے بلکہ ہمارے, ہا... ہمارے ہمارا جو حال ہے یہ کسی کو دعا کے توفیق بھی ہوتی ہے تو پھر اپنے صرف اپنی مسجد کے حد تک وہ ہمارے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت توفیت دے کافی بڑی عمر کے ہیں دعا کیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے کیڑے ڈلتے ہیں لیکن ایسے نہیں ڈلتے وہ کیڑے ڈلتے ہم نے دیکھے خود بھی کیسے کیڑے ڈلتے ہیں کہ جب ان ٹینکوں کو تباہ کرنے والے کو اٹھتے ہیں سمجھے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسباب تو اللہ تعالی اسباب مدد کرتا ہے بندے کی جب بندہ بھی واقع ہی کھڑا ہوتا ہے ان تنصر اللہ جی ہاں ایک سچا اور حقیقی مسلمان بیدار دل اور روشن بصیرت رکھتا ہے دنیا میں اللہ تعالی کی عجیب و غریب کاریگری کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیاوی امور اور لوگوں کے معاملات کے پس پردہ اللہ ہی کا مخفی اور بلند ہاتھ کار فرما ہے کیا ہے اس کا ہاں جی کہ لوگوں کے معاملات کے پس پردہ یعنی اس کے پیچھے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے آپ جو بھی کچھ کر رہے ہو آپ کو جو بھی معاملہ ہے پہلی بات تو آپ کا کام بھی جو کر رہے ہو اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے اور آپ کا کام بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ لذیخہ کا کہوں ماما تاملون اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کی مدد سے ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں نہیں ہے اللہ کے توفیق نہیں ہے, آدمی کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں تو اس لیے وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے لیکن ذکر الٰہی سے مراد کیا ہے کہ اس کا ہر وقت اس کا دیکھنا اس کا سننا اس کا بولنا اس کی ہر چیز جس چیز کو بھی دیکھتا ہے وہ کسی جانور کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں عظمت کیا ہے اللہ کی اس میں قدرت کیا ہے اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے سن کر ایسے ہی نہیں چل دیتا عباد الرحمن کے یسفت اللہ علیہ فرقان صور فرقان میں ذکر کیا ہے کیا ہے عالم اخر علیہ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو یہ نہیں کہ اندھے بہرے ہو کے وہاں سے چل دیتے ہیں نہیں بلکہ کیا ہے پتہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس آیت کا معنی کیا ہے اس کا اس سے مراد کیا ہے کائنات کی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا قدرت کیا عدمت ہے دن ہے رات ہے سورج ہے چاند ہے اندھیرا ہے روشنی ہے سمجھے نا آسمان زمین ستارے ہر چیز ہر چیز میں انسان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا پہلو دیکھتا ہے اور جب انسان کی نظریں کائنات کو دیکھنے کی اس انداز سے ہو جاتی ہیں یہ ہے اللہ کا ذکر حقیقت میں جس کا آگے ذکر آ رہا ہے فی خلق سماوات الباب کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش رات دن کے اختلاف ان میں اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ہاں کیا نشانی ہے رات دن تو آ رہا ہے ڈیلی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے دن آتا رات چلی جاتی ہے کیا نشانی ہے اس میں کبھی سوچا کیا نشانی ہے کیا نشانی ہے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ایک نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی کہ چمکتا دن روشن دن اس طرح اچانک ہی چند منٹوں کے اندر گوپ اندھیرا گھپ چند منٹوں کے اندر ہی پوری کائنات روشن اتنی بڑی تبدیلی اتنا بڑا انقلاب لانے والا اس کی کیا قوت ہے کیا اس کی طاقت ہے کیا اس کی قدرت ہے کہنے والا کہے گا سورج غائب ہو گیا تھا سورج نکل آیا تھا بس یہ ہے لیکن یہ ساری تبدیلیاں کرنے والا کون ہے اور پھر یہ سارا نظام جو مسلسل ہر روز تبدیل ہو رہا ہے کس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا بھی تبدیل ہونے والی ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے ایک جیسی نہیں ہے آج امیر ہو تو کل غریب ہو گئے آج بادشاہ ہو تو کل فقیر ہو گئے سمجھے نا دنیا کی یہ تبدیلی رات دن کی تبدیلی انسان کو یہ بھی تمبی کرتی ہیں اور یہ بھی تمبی کرتی ہے کہ دنیا جو اتنی بڑی ان اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے کل یہ کائنات ختم بھی ہو سکتی ہے اور ہوگی بہت بڑی دلیل اس کے اندر بھی تو کہنے کا مقصد لیکن الباب عقل والے کے ورنہ ایک انسان سارے انسان سبھی پر رات دن آتا ہے اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین پر سبھی رہتے بستے ہیں لیکن وہ بھی ایک جانور کی طرح پیدا ہوئے زندگی کے ساٹھ ستر سال گزارے مر گئے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کہاں کہاں تھے لیکن جب عقل ہوتی ہے تو انسان ایک ایک چیز کو دیکھتا سوچتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ چیز کیوں پیدا کی ہے چیز کے اندر تاریخ کی کیا حکمت ہے اللہ کی کیا ادمت ہے اس کی کیا قدرت کا پہلو ہے آپ کی چھوٹی سی آنکھ ہاں آج کے کیمروں کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب اس کی کیا حیثیت ذرا بتائیے آج کا کیمرہ جو ہے اس کو فوکس کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ میں ایسا رکھا ہے کہ فورن فوکس کرتی ہے اسی طرح سے آج کے کیمرے جو ہے ڈے لائٹ اور نائٹ لائٹ نائٹ موڈ اس پہ جاتے جاتے اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں ایسا رکھا ہے کہ وہ فوراً اسی طرح سے آپ کی آنکھ کے اندر یہ جو کالا رنگ ہے یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا لیتا ہے بہت ساری بیماریاں اس اس رنگ کو نہیں لگتی اسی طرح سے آپ کی آنکھ میں جو پانی آتا ہے اگر یہ پانی خشک ہو جائے تو آپ کی ٹکٹکی بن کے رہ جائے اسی طرح سے آپ کی پلک جو ہے یہ جھپک رہی ہے اور یہ کھل رہی ہے اس کے پیچھے ایک نرو ہے جو مستقل کام کر رہی ہے اگر اللہ تعالی اس کو بند کر دے تو انسان کو اس کا فالج ہو جاتا ہے ڈھلک جاتی ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے اس کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس طرح سے بے شمار چیزیں اس کے اندر ہیں ایک ایک چیز کو آپ کا دماغ جسے جس آپ سوچتے ہو اس کی میموری کتنی ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کتنی میموری انسان کے دماغ کی کتنی میموری ہے کہ میں خود اس کو نہیں تصور کر سکتا یعنی <laughs> آج کے ٹیرا بائٹ وغیرہ جو بھی آج تک انسان پہنچا ہے چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے میموریوں کے لیے دماغ کی آپ کا چھوٹا سا وہ یہ پورا آپ کے اپنے سر کے اندر جو دماغ ہے پورا نہیں ہے اس میں صرف تھوڑا سا حصہ ہے جو آپ کی میموری ہے تو یہ کتنے ٹیرابائٹ اس کے اندر ہیں کہ جس میں انسان ایک وقت میں دنیا کے جتنے بھی یہ معلومات آج تک کمپیوٹر تک پہنچے ہیں سبھی کو اپنے اندر سیف کر سکتا ہے کہنے کا مقصد کبھی اس پر غور کیا ہے افی انفس کم افلاۃ بون آسمان و زمین کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے نشانیاں ہے وہ تو ہیں تمہارے اندر اپنے اندر کبھی غور کرو کہ اللہ کی کیا عدمتیں ہیں اللہ کی قدرتوں کے کیا پہلو ہیں تو جب انسان بصیرت ہوتی ہے نا یہ ہے اللہ کا ذکر ذکر سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہیں وہ بھی وہ بھی اللہ کا ذکر ہے کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے ذکر سے کبھی نہ سمجھا جائے کہ وہ صرف پر ختم ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے مراد ہر کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ہر چیز کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اللہ کی عظمتوں کو یاد کرنا اللہ کی توحید کے پہلو اس میں دیکھنا اللہ کی قدرتوں کے انداز اس میں دیکھنا کہ کیا ہے ہاں یہ ہے انسان کو واقع ہی صحیح معنوں میں پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے اللہ کن عظمتوں کا مالک ہے جی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 الذين يذكرون اللہ دینا زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن کے باری باری سے آنے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب ت نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو پاک ہے اس سے عبث کام کرے پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے عبث کیا ہوتا ہے بیکار فضول بے مقصد بغیر کسی مقصد کے بیکار کار یعنی فضول آدمی ایسے بیٹھے بیٹھے فالتو حرکتیں کرتا جائے اس کو کیا کہتے ہیں عبث بچہ کوئی ایسی شرارتیں یعنی فالتو حرکتیں کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں لاتا اور کبھی کسی عربی کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھا جو. تو لا لاتا یعنی فالتو ایسی حرکتیں نہ کرو تو اب اس کے معنی کسی کو بے چیزیں فالتو چیزیں کرنا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے مشاہدے سے ایمان ذکر الہی اور توقع میں اضافہ ہوتا ہے لیکن کب جب دل کی بصیرت ہوتی ہے جب دل کی بصیرت ہوتی ہے تو آدمی جس جس انداز سے کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اللہ کی مخلوقات میں تدبر کرتا ہے اسی قدر اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اس لیے ماتال علما یکش اللہ میں نے علما کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں علما ہے علم والے علما سے مراد صرف یہ نہیں کہ جس کو تہارت نماز کے مسائل کا پتا ہو بس علماء سے مراد کہ جن کو اللہ کی مخلوقات کائنات اللہ کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم ہے سمجھے نا تو ان علماء کو اللہ ماتے کے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں لیکن کب ہوتا ہے جب دل کی بصیرت ہوتی ہے جب کہ دل کی بصیرت نہیں ہوتی تو ہندو سائنس دان چاہے وہ چاند تک پہنچ چکا ہو اس نے مصنوعی سیارے بنا دیے ہو چھوڑے ہو سمجھے نا لیکن پھر بھی گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے کو اور کافر کافر بے ایمان آسمانوں کی بلندیوں تک زمین کے تہوں تک پہنچ گیا اور بہت بڑی سائنسی اس کی تحقیقات ہیں بڑی ریسرچ ہیں ایٹم بم جیسے اس طرح کی چیزیں بنا لی اور آج کل کے موجودہ ٹیکنالوجی اس کی انتہا کو پہنچ گیا لیکن پھر بھی اس کو پتہ نہیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں میرا کوئی مرب بھی ہے کوئی میرا خالق بھی ہے اس لیے کہ ہر چیز کو صرف وہ ان آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے دل کی نگاہ نہیں ہے اسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ ان کے دل اندھے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا آتا ہے بولا کل اکل بلہم ازل یہ چوپائے ہیں گائے بہنس بکری اونٹ جیسے بلکہ ان سے بھی گیا گزرے ہیں ہاں گائے کو وہ صرف سبز چارہ نہ آتا ہے یہی پتہ نہیں کہ چارہ کھا کے ابھی میں ہلاک ہوں گی سمجھے نا کسی نے اپنی کھیتی پر سپرے کیا ہوتا ہے تو آتی ہے بکری اور فوراً آ کے کھانا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد دیکھو گے بڑی تڑپ رہی ہے اس نے صرف ہر ہر سبز دیکھا تھا بس یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے کیونکہ جانور ہے بے ہے ایسے ہی یہ بھی کہ سائنسی تحقیقات تو کہاں تک ان کی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی لیکن ایک موٹے سی بنیادی سی چیز کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں میرا مقصد کیا آنے کا مجھے کس نے بھیجا ہے اور میں جانا کہاں پر ہے میں نا کچھ پتا نہیں یہ ہے جب دل کی بصیرت نہیں ہوتی اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے دل کی بصیرت ہے جی ہاں شرک سے اجتناب اور توحید کا پاس کرتا ہے سچا اور موحد مسلمان ہمیشہ عقید توحید کی حفاظت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 ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بیشک اللہ تعالی شرک جیسے گناہ عظیم کو نہیں بخشے گا یعنی جو کوئی مشرک مرا اس کی بخشش نہ ہوگی اور اس سے کم درجہ گناہوں کو جس کو چاہے بخش دے گا اور جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا وہ دور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑ گیا۔ جی ہاں توحید کی حفاظت جان سے بڑھ کر کیوں بھائی جان زیادہ قیمتی نہیں ہے کی کیا خیال ہے اگر آپ کو اختیار دیا جاتا ہو کہ چاہو تو آپ کو چھوڑ دیا جائے زندگی بچا لی جائے لیکن اس کے لیے آپ کو اس بت کو سجدہ کرنا ہوگا ہاں جی کیا کریں گے نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے جانی چلیے گی فائدہ کیا ہوگا ہاں جی جب جانی جاتی رہی آپ کو قتل کر دیا گیا اس کو سیدانہ کرنے کی وجہ سے یا کفر کی کوئی بھی تابوت کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے منوانا چاہتے آپ نہیں مانے آپ کو قتل کر دیا جائے جب زندگی ختم ہوگی تو پھر باقی کیا رہا جی ہاں یہ بھی یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے اس کا تعلق کی بصیرت کے ساتھ ہے کہ جب یہ مجھے پتا ہوگا کہ اگرچہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی دنیا کی زندگی چند دن کی عارضی لیکن ایمان کے ساتھ اگر ختم ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی باقی ہے وہ جنت ہے سمجھے نا اور اس لیے جنہیں اس بات کا علم تھا اور جو اس بات کو سمجھتے تھے ان کے سامنے دنیا بے کار تھی پاؤں کی ٹھوکر پر تھی فرعون نہیں اپنی بیوی کیا نام تھا اس کا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جب موس علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں تو دھمکیاں بھی قتل کر دوں گا یہ کر دوں گا انہوں نے یہ کرنا کر لے ربی بلی بھائی تلفل جنہ اللہ مجھے فرعون کے محل نہیں چاہیے اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا پھر کے محلات اس کے تاج و تخت اس کی دولتوں کو پاؤں کے ٹھوکر کر پر رکھا وہی جادوگر جو علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے جب موسیٰ السلام کو دیکھا یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور جو انہوں نے دکھائے یہ تو موجودہ ہے یہ تو جادو نہیں ہے مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا کیا ہوا بھائی جانتے ہو ہاں نے کہا میں تم کو لٹکا دوں گا سولی چڑھا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا یہ کر اس نے انہوں نے کیا کہا تو جو کرنا ہے کر لے کیا کرے گا انما یہ ایمان صبح کے وقت کافر تھے پھر کی دولت پر ان کی لارے ٹپکتی تھی پھر کو پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا صبح کے وقت یہی جادوگر پوچھ رہے ہیں پھر سے مقابلہ ہونے سے پہلے کہ اگر موسلام پر ہم جیت گئے موسیٰ کو ہم نے ہرا دیا تو کہ ہمیں کیا ملے گا کیا معنی ہے کہ دنیا کس قدر دل میں ہے دنیا کی لالچ اور تمام کسی یہ کو کفر ہے ایمان نہیں ہے لیکن ایمان آنے کی دیر تھی بالکل معاملہ پلٹ گیا دل پلٹ گئے وہی جو دنیا کی دولت تھی پاؤں کے ٹھوکر پر رکھ دی اور بلکہ صرف دنیا کی دولت ہی نہیں بڑے بڑے خطرات بھی موت بھی پھانسیاں بھی سامنے تھی لیکن نہیں کوئی پرواہ نہیں تو جو تمہیں کر رہا کر لے کیا کرے گا ہمیں قتل کر دے گا اس سے زیادہ تو نہیں کرے گا پتا تھا کہ ہم اس ایمان کے ساتھ اللہ کو جا ملے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے تو یہ ہے اصل سودا یہ ہے اصل تجارت کہ جس کے بارے میں اللہ ماتا ہے حل عدالم تجارت علیم کہ تم کو بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو دردنا کے آداب سے بچا لے اللہ اس کے رسول پر ایمان اور تیسرا کیا ہے جہاد. اللہ کی رام جہاد اور اللہ کی رام قربانیاں اور وہاں پہ اللہ نے جنت کے گھروں کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کے گھر چھوٹیں گے پر پریشان نہ ہونا آگے ان سے کہیں ادیم شان گھر تمہارے انتظار میں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اصل الی الباب اقل والے جی ہاں موحد مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں اور اس کے اسما میں کسی کو شریک نہیں کرتا وہ علم غیب کا حامل یہاں ایک منٹو ٹھہرئے ٹھیک ہے یہ، جی. یہ، یہاں پر ذات صفات اسما یہ تینوں چیزیں کیا ہیں ہاں جی توحید کی یہ تین قسمیں ہیں بعض لوگوں کے ہاں میں <تص> <تص> اسی پر تبدیل کرنا چاہتا تھا بعض لوگ توحید کی تقسیم کرتے ہیں تو اللہ کی ذات میں ذات کی توحید صفات کی توحید اللہ کے نام و صفات کی توحید اچھا اللہ کی الوحیت کہاں گئی عبادت کہاں گئی تو حقیقت میں بعض یعنی کہ یہ تصور پایا جاتا ہے بعض لوگوں کے ہاں توحید کا یعنی یہ تعریف کرتے ہیں لیکن یہ تعریف صحیح نہیں ہے اس لیے جو صحیح تعریف ہے صحیح تقسیم جو ہے وہ کیا ہے توح توحید ربوبیت جس میں ذات بھی آ جاتی ہے سمجھے نا؟ اور توحید جو سب سے اہم ہے کیونکہ نبی رسولوں کا قوموں کے ساتھ اختلافی اسی توحید پر تھا کوئی مکہ کا کافر کوئی دنیا کا مشرق نہیں کہتا تھا کہ کائنات کا اب اللہ کے سوا کو دوسرا ہے سمجھے نا وہ آج کے مشرق کہتے ہیں آج کے مشرقوں سے پوچھو نا تو کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی صاحب کائنات کو چلاتے ہیں فلاں کا رب ہے لیکن صاحب کا زمانوں کا کوئی کافر مشرق اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں کرتا تھا اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے مالک ہونے کا بھی انکار نہیں کرتا تھا بلکہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہر چیز کو چلانے والا اللہ ہے اگر ان کا انکار تھا تو کس پر تھا سوہی الوحیت پر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جہدہ سارے الہ معبود چھوڑ کر صرف ایک الہ کی عبادت کریں یہ کہاں کا ہے ہاں ان کو یہاں پر مشکل ہوتی تھی اس لیے بھائی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو خیر یہ بعض لوگ کے یہاں غلطیوں میں پائی جاتی ہے اگرچہ انہوں نے آگے توحید الوحیت کا ذکر کیا اچھے انداز سے لیکن توحید کے قسمیں بیان کرتے ہوئے توحید ذات توحید صفات اسماء یہ نہیں بلکہ توحید الوحیت ربوبیت اور اسماء و صفات ہے یا وہ علم غیب کا حامل حاضر ناظر ہونا نا جی. یہ بھی حاضر ناظر کا لفظ جو ہے اس میں دیکھا جائے گا ویسے تو لفظ ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں غلط معنی بھی ہے اور صحیح معنی بھی ہے اللہ تعالیٰ ناظر تو ہے کوئی شک نہیں پوری کائنات اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے بصیر ہے لیکن حاضر ہونے کا معنی جو ہے نا اس میں تھوڑی سی ہمیں ان کے وضاحت کی ضرورت ہے کہ حاضر ہونے کا معنی اگر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ حاضر ہے تو یہ عقیدہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اپنی ذات سے لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہے پوری مخلوقات کے ساتھ ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ پر نازل ہو جاتا اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے تو حاضر ہے اپنے عرش پر سمجھے نا ارس پر ہونے کے باوجود عرض پر ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کے ساتھ اس کا حاضر ہونا لیکن ہمارے یہاں عام طور پر جو بتی قسم کے لوگ ہیں وہ حاضر کے لفظ کیا مانا لیتے ہیں ہر جگہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا یہ بڑا غلط تاقیدہ ہے ہر جگہ کے اندر ٹائلڈ بھی ہے واش روم بھی ہیں کوڑے کرکٹ کر کے ڈیل بھی ہیں سمجھ لیں شراب خانے بھی ہیں اور طرق کیا, کیا دنیا کے اندر گندگی کی جگہیں ہیں سمجھ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو کہنے کا معنی بڑا غلط معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس کا مان اللہ تعالیٰ اس مسجد میں ہے کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرض پر ہے اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے لیکن ہر جگہ میں یعنی ہر, ہر, ہر پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ ماتح میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ ساتھ ہے کوئی شک نہیں لیکن اپنے عرش پر ہونے کے باوجود یہ کہ وہ ہر عرض سے اتر کر اس مسجد میں آ گیا آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے کہ اللہ اکبر کیا معنی اکبر کا سب سے بڑا سب سے بڑا, بڑا, بڑا, سب سے بڑا پوری کائنات سے بڑا تو آپ کے کمرے میں کیسے آ گیا ابھی سمجھے نا یعنی اگر ہم مخلوقات کے لحاظ سے تھوڑا سور کرنا چاہیں ایک چیز فرد کرو کوئی بڑا جہاز ہے سمجھے نا جمبو ہے بہت بڑا کیا اس مسئلے میں آئے گا نہیں نہیں آئے گا وہ مسجد چھوٹی ہے اس سے بھی تو ایک جہاز کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کو ایک مسجد کے گھر کے اندر کمرے کے اندر آ جائے تو اللہ جس کو اکبر کہتے ہو کائنات کا سب سے بڑا کہتے ہو اس کو اپنے کمرے میں لے آئے اس کو نوز بلاواشو میں لے آئے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا یہ عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ بڑا غلط عقیدہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرج پر ہے لیکن پوری کائنات مخلوقات کے ساتھ ہے جس سے اس کے اس کے ذات کے لائق ہے سمجھے نا وبارک اللہ فکر مختار کل مختار کل کا پڑھتے ہیں کیا مانا ہر چیز کا مکمل اس کو اختیار ہے جو چاہے کرتا ہے جی ہاں ہاکم حقیقی لا زوال ہونا لا زوال کا لفظ بھی بڑھتے سنتے ویسے کیا معنی لا اس زوال کا زوال کے معنی کس چیز کا زائر ہونا ختم ہو جانا تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہے والأول والآخر ہمیشہ زندہ رہنا مالک یوم قیامت ہونا ہمد کے لائق ہونا ہدایت دینے والا مالک کے شفاعت ہونا کارساز ہونا بگڑی بنانے والا ہونا ہر چیز پر قادر اور متصرف ہونا نف و نقصان پہنچانے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہونا صاحب قوت ہونا اور مخلوق میں سے اپنے بندوں کو قوت دینے کا مالک ہونا مصیبت و تکلیف میں دستگیری کرنا عزت و ذلت دینے والا رزق و معیشت مال و دولت فراہم کرنے والا مشکل کشائی و حاجت روائی کرنے والا ہر وقت ہر ایک کی سننے کی طاقت رکھنے والا بے مثل ہونا مارنا اور زندہ کرنا توفیق دینا اور عاجز کر دینا نظر بد سے بچانا پیدا کرنا پالنا پروان چڑھانا نظام کائنات کے ہر کام کا اکیلے خود مالک ہونا اول و آخر ہونا بیماری لگانا اور شفا دینا وغیرہ جیسے امور میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت بابرکات کو اس کا حامل جانتا ہے اور مذکورہ امور میں سب امور کا مالک اور ان امور کے لائق ہونا صرف اللہ کریم کی ذات کو سمجھتا ہے اچھا یہ ساری چیزیں بیان جو جو کی ذکر کی ہیں اس کا توحید کس طرح ہے توحید کی تین قسموں میں سے کس قسم سے اس کا تعلق ہے ربوبیت سے تعلق کیسے کیسے ربوبیت سے تعلق ہے مدثر بھائی بتائیں گے یہ سارے اللہ کے اعمال ہیں سمجھے نا توحید ربوبیت اور الوحیت میں فرق یہی ہے کہ علوہیت میں بندے کامل ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے جھکتے ہوئے آج ساری کس کے لیے ہے اللہ, اللہ, اللہ کے لیے عمل کس کا ہے بندے بندے, بندے کا یہاں پر جو کچھ ذکر کیا انہوں نے توفیق دینا چھیننا پروان چڑھانا جو بھی یعنی کہ آخر ہونا بیماری لگانا شفا دینا یہ سارے کام کس کے کام ہے بندے کے اللہ کے ہیں تو یہاں سے ہمیں توحید کی ربوبیت کی بوٹی سی پہچان ہوئی کہ تو توحید ربوبیت کا تعلق کس کے ہے کس کے ساتھ ہے اللہ کے اعمال سے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ان اعمال میں صرف اللہ ہی کو اکیلا قرار دینا یہ ہے توحید ربوبیت ان اعمال میں صرف اللہ ہی کو اکیلے قرار دینا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں نہ کوئی روزی دینے والا ہے نہ کوئی دستگیر ہے نہ کوئی ازل، ازل، ازلز، ازلز، ازلز کا مالک ہے ساری یہ چیزیں محطم. اللہ کا کرنے کا اللہ کے کرنے کا کام وہ وہی کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کا کوئی حصہ شراکت نہیں ہے تو یہ اس کا ہے توحید اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی طرح وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر طرح کی نفلی و فرضی اور ظاہری و باطنی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی کی ہر طرح کی نفلی و فرضی اور ظاہری و باتنی عبادت کرتا ہے اس کی غیر مشروط اطاعت و فرمبرداری کرتا ہے اسی کی رضا و رضوان کا متلاشی رہتا ہے اسی سے خوف و خشیت کا معاملہ کرتا ہے اسی پر بھروسہ کرتا ہے اسی کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے شریعت سازی کا اختیار بھی اللہ تعالی کو ہی دیتا ہے اسی سے مدد مانگتا ہے اسی کی قسم اٹھاتا ہے اسی کو سجدہ کرتا ہے اسی کے آگے رکو کرتا یا جھکتا ہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو اس کو توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اس کا تعلق بندے کے اعمال سے ہے کہ جو بھی عبادت کرتا ہے غیر مشروط اطاعت کیا مطلب اس کا کسی شرط کی. اللہ کی اطاعت مطلق ہے مطلق کے معنی بغیر کسی حد و قید کے ہے سمجھے نا اللہ نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے مطلق ہے غیر مشروط ہے ہاں مشروط اطاعت بھی ہے کسی کی یا تارک بھائی مشروط اطاعت ہے کسی کی ہاں <سطح> حکمران کی علماء کی <سطح> والدین کی کسی بھی لیڈر کی سمجھے نا یا وہ آپ کا باس ہے کوئی بھی ہے ان کی اطاعت ہے حکمرانوں کی خواصر علماء کی علی جن کو کہا گیا قرآن کریم میں <سطح> ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے تو ان کی اطاعت مشروط ہے مشروط ہونے کا معنی کی شرط کے ساتھ ہے. کیا شرط ہے اس کی اللہ ان کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو حکمران لیڈر عالم مفتی جو حکم دیتا ہے جو بتاتا ہے اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اگر خلاف نہیں ہے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی مخلوقِ فی معصیت الخالق کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے تو یہ معنی مشروط اور غیر مشروط ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر کسی شرط کے ہے کہ آپ نے جو حکم آ اس کو کرنا ہے کو اس پر راضی ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہے آپ نے اس کو کرنا ہے سمجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اسی طرح سے غیر مشروط ہے آپ نے جو فرما دیا جو حکم دے دیا اس کو کرنا ہے لیکن ان دونوں کے علاوہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی کائنات کا شخص ہے کوئی بھی کائنات کی ہستی ہے اس کے حکم کو دیکھیں گے کہ اللہ اگر تو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس کے خلاف نہیں تو مانیں گے اس کا حکم پرنا نہیں مانیں گے یا yeah. کوئی لفظ اگر سمجھنا ہے تو میں پہلی بار آپ کو کہا پوچھ لیا کریں تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ بوجھ کر آگے چلے مسلمان حکم الہی کی اطاعت کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جو پڑھ رہے ہیں کس اس کے تعلق سے ہے کیا موضوع کیا ہے مسلمان, مسلمان کا تعلق اپنے مطلب. رب کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے کی طریقے کیا ہے یہاں پر یہ سارے وہ طریقے پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے کیا تھا توحید ایمان سمجھے نا اس کے بعد کیا ہے اتاد جی ہاں مسلمان حکم الہی کی اطاعت کرتا ہے اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کرنے والا اس کے سامنے عاجزی اور فروتنی کرنے والا ہو فروت کیا ہے درمان؟ فروتنی کیا چیز ہے ہاں جی دربھ بھائی کس کو پتا ہے ویسے ہاں یاد بھائی آج جی کا لفظ جو ساتھ لکھا ہو نا اسی کا معنی ہے عام اردو میں اردو کی بلکہ ہر زبان میں تقریبا بعض کا دو دو لفظ ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں اور دونوں لفظ ایک دوسرے کے مترادف اور ایک دوسرے کے معنی ہوتے ہیں ہاں جی آج جی انکساری ہاں انکساری کے بجائے فروتنی جی ہاں اللہ کو اس لفظ کا پتہ ہونا چاہیے کہ معنی کیا ہے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھتے رہیں ویسے یہ فاسی فارس، کا لفظ ہے فروتنی کرنے والا خوشی و خدو اختیار کرنے والا اللہ کے مقرر کردہ حدود پر ٹھہرنے والا اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والا خواہ و اس کی خواہش کے برخلاف ہو جی اور اس ہر اس کے حکم بر... کے تعمیل کرنے والا خواہ اس کے خواہش کے برخلاف ہو بریکٹ کے اندر ہاں یہ ہے اصل اطاعت کیونکہ وہ حکم جو مرضی کے مطابق ہو جو مزاج کے مطابق کو مان لیا جو مزاج کے مطابق نہ, ہو نہ, ہو نہ مانا یہ اطاعت نہیں یہ اپنے نفس کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہوتی ہی اس وقت ہے کہ چاہے دل نہ بھی چاہتا ہو ویسے تو مسلمان کا دل چاہتا ہے مومن ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی مرضی اس کی خواہشات اس کی جو تمائیں ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں لیکن پھر بھی کبھی کچھ چیز دل کو مشکل لگتی ہے پھر بھی اس کو کرتا ہے جی ہاں اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہو خواہ وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو جی ہاں یہ بھی اللہ نے جو طریقہ بتا دیا ہے چاہے مزاج میں تھوڑا مشکل بھی لگتا ہو لوگ اس کے خلاف بھی چلتے ہوں اور لوگ ایسا کرنے کو برا بھی سمجھتے ہوں تب بھی اللہ کا حکم ہے اللہ نے طریقہ دیا ہے اس پر چلنا ہے ج دراصل مسلمان کے ایمان کی کسوٹی بغیر کسی استثناء کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی اور اتباہ ہی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لاحد کم حت یقون ہوا جی تبھی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں ارشاد ربانی ہے فلاح اور ابی کلا فیما قدیت ولیم تسلیما نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے ایک کبھی مومن کا لفظ ملا ہوا ہے, جی. اس کو سمجھ نہیں ہے. یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں हुँ. یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطلق تابے اور مکمل اطاعت ہے جس کے بغیر نہ ایمان کا تحقق ہو سکتا ہے نہ اسلام کا اس بنیاد پر ممکن نہیں کہ سچے مسلمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے طریقے سے انحراف اور اس کے رسول کے احکام سے پہلو تہی ہوں ایسا نہ کہ اس کی انفرادی زندگی میں ہوگا اور نہ اس کے خاندان کے لوگوں اور متعلقین میں ہوگا جو اس کے زیر تربیت اور زیر نگرانی ہو جن کے سلسلے میں وہ ذمہ دار ہو اور جن کے اوپر اسے اختیار حاصل ہو جی ہاں یہاں پر دیکھیے انہوں نے ذکر کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مسلمان حکم الہی کی اطاعت کرتا ہے ویسے اگر آپ سے مسلمان کا معنی پوچھا جائے تو سمیر بھائی بتائیں گے کہ مسلمان کا لفظی معنی کیا ہے آپ کا نام سمیر ہے تو بتا دیں دی؟ مسلمان کا لفظ کیسے کیس سے ہے السلامہ یوسلی ہاں کیا مانی اس کا کہ کسی کے لیے سرنڈر ہو جانا جھک جانا اس کے تابے ہو جانا اس کا متیفروردار بن جانا یہ سارے معنی اسلامہ کے لفظ کے اندر ہیں تو مسلمان کا لفظ ہی آپ کون ہو مسلمان مسلمان کا لفظ ہی آپ کے آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے حکموں کے تابع ہو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو اللہ کا جو حکم آ گیا اس کے سامنے سر جھکا دیا جو حکم آیا اس کو قبول کیا اس پر عمل کیا لیکن اللہ کا حکم آئے اور آدمی وہاں پر کہ میں نہیں مانتا بھائی اگر جائے تو یہ مسلمانی پھر یہ کیا ہے ہاں با کافر بھی ہو جاتا ہے اگر واقع اللہ تعالیٰ کے کسی کھلے حکم کا صاف انکار کرتے تو کافر بھی ہوتا ہے نماز میں نہیں پڑھتا میں نہیں مانتا کرماد فرد ہے تو سمجھے نا تو مسلمان کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا اس کو قبول کر لیا اس پر عمل پیرا ہو گیا تو مسلمان کا لفظی معنی ہی لغت کے اندر بھی لینگویج کے اعتبار سے بھی یہی معنی دیتا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اصل یعنی کہ مسلمان یہی ہوتا ہے کہ اور آپ نے جو حدیث سنی ہے کہ اس وقت تک تم میں سے عموم میں نہیں جب تک اس کی خواہشات اس کی تمنائیں آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں اس لیے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ارادے جس کی تمنا جس کی ساری ہر چیز اللہ کے حکم کے دعوے ہوتی ہے یعنی کوئی اس کے دل میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی اور آیت کے اندر بھی یہی چیز اس اللہ قسم کھا کے ہے اس وقت تک مومن نہیں کہ جب تک جو ہے آپ کے فیصلے کے سامنے اس کو قبول بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے اور دل میں کوئی تنگی محسوس بھی نہ کرے پردہ تو کرنا ہے اللہ کا حکم ہے لیکن مشکل ہے کرنے کو تو کری کر عورت پردہ لیکن دل میں تنگی ہے ہاں یہ ایمان نہیں ہے اور اللہ کا حکم سود کھانے میں بڑا سود کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ہاں لیکن اللہ نے حرام کیا چھوڑنا پڑے گا لیکن دل میں تنگی ہے سمجھے نا یہ تنگی کا ہونا دل میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان صحیح نہیں ہے ایمان سچا نہیں ہے تو خیر یہ ہے اسلام اور ایمان کا معنی جس کے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بارک اللہ حفیق و مزاکوں آپ کے سوالات جو ہیں انشاء نماز کے بعد لیں گے نماز کے بعد ساتھ ہی تشہیر رکھیں تاکہ سید کا درس بھی سنیں اور سوالات بھی انشاءاللہ آپ